بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اشهد لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى اله وعلى اصحابهم ومن اتبع بهدي واستمى بسنته الى يوم الدين وبعد معزز بھائیو خوشتا درس میں ایمان کی تعریف اور اس کا معنی اور مطلب آپ کے سامنے بیان کیا گیا تھا کیونکہ مصنف رحمتہ اللہ علیہ نے ایمان کے ارکان کو بیان کرنا شروع کیا ہے ایمان میں یہ بات ہم نے بیان کی تھی کہ ایمان میں چار چیزیں ہوتی ہیں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ دل سے اعتقاد رکھنا یعنی دل سے ایمان لانا اگر کوئی دل سے ایمان نہ لائے تو اس کو منافق کہا جاتا ہے زبان سے ایمان لے آئے لیکن دل میں ایمان نہ ہو تو اس کو منافق کہتے ہیں دوسری کیا چیز ہے زبان سے اقرار کرنا یعنی زبان سے اس کو کہنا پڑے گا اشد اللہ واشد ان محمدن عبدالرسول جو کوئی نیا مسلمان ہو حال البتہ اگر کوئی پیدائشی مسلمان ہے تو اس کو کہنے کی ضرورت نہیں کیونکہ مسلمانی ہے وہ مسلمان کے گھرانے میں پیدا ہوا لیکن اگر کوئی نیا مسلمان ہوتا ہے تو مسلمانوں کے سامنے اس کو اقرار کرنا پڑے گا زبان سے کہنا پڑے گا تبھی لوگوں کو معلوم ہوگا کہ یہ انسان مسلمان ہو گیا اگر زبان سے اقرار نہ کرے صرف دل میں کہے تو مسلمان نہیں ہے وہ کافر مانا جائے گا فرون بھی دل میں ایمان آخر وقت میں لے آیا وہ اور اس کے دل کو ایمان یقین تھا کیسے السلام ہی نبی ہیں اور اللہ ہی سب کا خالق مالک ہے لیکن پھر بھی زبان سے اقرار نہیں کیا ٹھیک ہے تو زبان سے اقرار کرنا ضروری ہے تیسری چیز کا عمل کرنا عمل کرنا بھی ضروری ہے صرف اقرار کر لینا دل میں سچ مان لینا عمل نہ کرنا یہ فسق کہلاتا ہے یعنی کوئی عمل نہ کرے تو ایسے لوگوں کو فاسق کہا جاتا ہے تو عمل کرنا بھی ضروری ہے دین, کے اوپر. کیونکہ دین صرف اس کا نام نہیں ہے کیا نام ہے کہ انسان دل میں کوئی چیز رکھ لے یا اس طریقے سے یعنی اس پر عمل نہ کرے انسان ایسا نہیں ہے انسان کو عمل کرنا بھی ضروری ہے اس کے اوپر دین کے اوپر اللہ کے اللہ علیہ وسلم عمل کرتے تھے آپ دیکھیں نماز ہے روزہ ہے زکوٰۃ ہے حج ہے قربانی ہے سجدے ہیں قرآن کی تلاوت کرنا ہے کتنے سارے نیک امال ہیں تو نیک امال پر کرنا انسان کے لیے عمل کرنا ضروری ہے دین صرف نظریات کا نام نہیں ہے تھیوری کا نام نہیں ہے دین کی نظریات اور تھیوری اور فکر نہیں بلکہ دین اللہ عبامن کا بھیجا ہوا اس پر عمل کرنا ضروری ہے چوتھی چیز کیا ہے کہ ایمان بڑھتا ہے نیکی کرنے سے اور معاشیت سے نافرمانی سے گنا سے ایمان کم ہو جاتا ہے تو یہ چار چیزیں ایمان کے اندر جو تفصیل سے آپ لوگوں کے سامنے بتائی گئی تھی ایمان کے ارکان میں پہلا رکن ہے اللہ پر ایمان رکھنا سب سے پہلا رکن ہے, ہے نا اللہ پر ایمان لانا سب سے پہلا رکن ہے. کیونکہ یہ اساس اور بنیاد ہے یہ اس کے بعد ساری چیزیں ہیں انسان کا اللہ ہی پر ایمان نہ ہو تو اس کا ایمان معتبر ہی نہیں ہوگا وہ یہ کہ مسلمان ہی نہیں مومن ہی نہیں ہے یہ بنیاد یہ احساس ہے اللہ پر ایمان میں چار پانچ چیزیں شامل ہیں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے وجود پر ایمان ہونا چاہیے کہ اللہ موجود ہے ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہے گا اللہ ابامن کبھی اس کو فنا لائق نہیں ہوگی کبھی اللہ کے لئے زوال نہیں ہے سب فنا ہو جائیں گے اللہ حرب ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہے گا کلو من اللہ عفان اب قاب ہو رب بیل جلال فن ہو جائیں گے اللہ کی ذات باقی رہے گی تو ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہے گی اللہ البان کی ذات تو اللہ کے وجود پر ہمارا ایمان ہو کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے اللہ کیا ہے موجود ہے اس پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے اور اللہ کے وجود پر ہر انسان کی فطرت راحت کرتی ہے اللہ کا فرمان اک اللہ لتی فطر اللہ سے کہ اللہ نے لوگوں کو اسی پر پیدا کیا ہے کس چیز پر کی اللہ کے وجود پر ایمان کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے ہر انسان کی فطرت یہ کہتی ہے اور اللہ کے کلود الفطرا ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے فا اب وا حو نہیں او نسرا اب اس کے ماں باپ اس کو یہودی بنا دیتے ہیں یا نسرانی بنا دیتے ہیں یا مجوسی ہی بنا دیتے ہیں یعنی ماں باپ کا جو دین ہوتا ہے بچہ اس دین کو قبول کر لیتا ہے اگر ماں باپ مشرق ہے کافر ہے تو مشرق کافر بن جاتا ہے اگر نسلانہ نسلانی ہے کرسچن ہے تو کرسچن بن جاتا ہے یہودی ہے تو وہ یہودی بن جاتا ہے تو ماں باپ کا جو دین ہوتا ہے اس دین کو بچہ قبول کر لیتا ہے ورنہ اللہ ابامن سب کو اسلام پر پیدا کرتا ہے یہ اللہ نہیں فرمایا نبی نے نہیں فرمایا کہ اس کے ماں باپ اس کو مسلمان بنا دیتے کیونکہ ہر بچہ اسلام پر پیدا ہوتا ہے اس کا ایمان ہوتا ہے کہ اللہ تعالی موجود ہے اللہ تعالی سب کا خالق اور سب کا مالک ہے ہر انسان کی فطرت یہ کہتی ہے اس لیے نے یہ نہیں فرمایا کہ اس کے ماں باپ اس کو مسلمان بنا دیتے ہیں اس لیے کو آلریڈی مسلمان ہی بن کر کے پیدا ہوتا ہے ہم سب نے اللہ تعالیٰ سے عہد کیا تھا کہ اللہ تو یہ ماہ ہے لہذا ہر انسان کی فطرت اس بات پر دعات کرتی ہے اس لیے کسی بچے کو اگر چھوڑ دیا جائے تو بچہ بڑا ہونے کے بعد اللہ پر ضرور ایمان لے کر کے آئے گا لیکن وہ ماحول سے ماں باپ سے اور جس معاشرے میں رہتا ہے متاثر ہو جاتا ہے اس لیے وہ اس عقیدے کو اپنا لیتا ہے جو اس ماحول میں رہنے والوں کا عقیدہ ہوتا ہے اور اللہ کے وجود پر تو فکر دراد کرتی ہے دوسری چیز کا عقل بھی عقل بھی اللہ تعالی کے وجود پر دراد کرتی ہے آپ دیکھیں معمولی سی معمولی چیز بھی دنیا کے اندر خود بخود نہیں بن جاتی ہے کوئی نہ کوئی اس کا بنانے والا ہے یہ قلم ہے نا میرے ہاتھ میں یہ قلم چھوٹی سی چیز ہے یہ کیا خود بخود بن گیا ہے قلم یہ کوئی بنانے والا ہے نا ہم نے اس کو نہیں دیکھا بنانے والے کو لیکن ہے نا بنانے والا کمپنی ہے اس کی باقاعدہ لوگ ہیں یا خود بخود قلم ایسے بن گیا ہے کوئی چیز خود بخود نہیں بن جاتی یہ معمولی سا قلم جب خود بخود نہیں بن سکتا ہے آپ جو ہے بٹوا بناتے ہیں آپ پرس بناتے ہیں چشمہ بناتے ہیں کپڑا بناتے ہیں موبائل کیا خود بخود بن جاتا ہے کوئی نہ کوئی بنانے والا ہوتا ہے اگر سے ہم نے اس کو نہیں دیکھا کمپنی ہوتی ہے اس کمپنی کے اندر کام کرنے والے لوگ ہوتے ہیں ہر ایک کی ذمہ داریاں الگ الگ ہوتی ہیں تو کوئی نہ کوئی بنانے والا ہوتا ہے تو اتنی بڑی دنیا اتنا آسمان زمین سورت چاند ستارے اتنے مخلوق سات زمین سات آسمان اور ہر ایک کے اندر مخلوقات کیا خود بخود بن گئے ہیں کیا خود بخود پیدا ہو گئے ہیں جب ایک چھوٹی سی چیز خود بخود نہیں بن سکتی ہے تو اتنی بڑی کائنات خود بخود کیسے وجود میں آ سکتی ہے لہٰذا انسان کی عقل کہتی ہے کہ اس دنیا کا کوئی نہ کوئی خالق ہے کوئی نہ کوئی بنانے والا ہے اگر سے ہم نے اس کو نہیں دیکھا ہے ایمان لانے کے لیے دیکھنا ضروری نہیں ہے جیسے ہم نے اس کے بنانے والے کو دیکھا ہے لیکن ایمان ہے نا ہمارا کہتے نا کوئی نہ کوئی ہے بنانے والا ہم نے نہیں دیکھا کسی نے مسلمان نے کافر نے یہودی نے کرسچن نے بچے نے چھوٹے نے بڑے نے کس نے بنایا مرد نے عورت نے ہم نے کو لیکن ہے ہمارا ایمان پر ہم یقین رکھتے कोई کہ کوئی نہ کوئی اس کا بنانے والا کہ نہیں ہے ہمارے اندر روح ہے ہم روح دیکھتے ہیں سانس لیتے کوئی دیکھتا روح کا انکار کر دیں گے کہ روح نہیں ہمارے اندر ہے روح اگر سے ہم نے اس کو نہیں دیکھا تو ایمان لانے کے لیے دیکھنا ضروری نہیں ہے کہ نہیں ہے ایمان لانے کے لیے دیکھنا ضروری نہیں ہے ہم ماں کو بعد میں دیکھتے ہیں نا کب دیکھتے ہیں ماں باپ کو ولادت کے بعد دیکھتے ہیں ولادت سے پہلے کوئی ماں باپ کو نہیں دیکھتا ہے اس کے بعد دیکھتے ہیں ہم بھی قیامت کے دن اللہ رب کو دیکھیں گے ہر مومن دیکھے گا ان شاء اللہ اور اللہ عبامن کی سب سے بڑی نعمت ہوگی کیا اللہ کا دیدار کرنا قیامت کے دن جنت سے بڑی نعمت ہوگی اللہ کا دیدار کرنا قیامت کے دن تو قیامت کے دن اہل ایمان اللہ کے نیک بندے جنتی لوگ اللہ کا دیدار کرے گی. اللہ پردہ ہٹائے گا اور پڑے اے اپنی ذات کا دیدار کرائے گا اللہ رب اللہ تو دیکھنا ضروری نہیں ایمان لانے کے لیے ہے کہ نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ کی ذات موجود پہلی چیز دوسری چیز ہے کہ اللہ رب اللہ عرش پر ہے یہ بھی اللہ پر ایمان لانے میں داخل ہے اللہ ہر جگہ نہیں ہے اللہ ہمارے دل میں نہیں ہے اللہ رب الابن کا عرش پر جلوہ فروز ہے قرآن میں سات آئے ہیں اور رحمانوں اور رشستوا اللہ کے ذات عرش پر جلوہ فروز ہے ایک ہزار سے زیادہ دلیلیں ہیں کہ اللہ اللہ کے ساتھ عرص پر جلوافر ہوتا ہے جب جی بی البین کہاں سے وہی لے کر کے آتے تھے قرآن اوپر سے نا ہے کہ نہیں ہے اوپر سے قرآن لے کر کے آتے تھے کون جی بی بھی جب علیہ السلام ہمارے نبی کے جب معاج ہوئی تو کہاں معراج ہوئی تھی آپ اوپر گئے تھے نا آسمانوں کی طرف گئے نا اگر اللہ تعالیٰ ہر جگہ تو اوپر جانے کی کیا ضرورت تھی ہمارے عامہ اللہ کے دربار میں پیش ہوتے ہیں نا فرشتے لے کر کے جاتے ہیں ہمارے امال کو اللہ کے دربار میں تو ایک ہزار سے زیادہ دلیل ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اوپر ہے عرش کے اوپر اللہ البران کی ذات ہر جگہ نہیں ہے یہ یہ کفر کا عقیدہ ہے ایسا عقیدہ رکھنا مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک لونڈی لائی گئی صحیح مسلم کے حدیث سے آپ نے اس سے پوچھا کہ اللہ کہاں ہے تو اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ اوپر ہے عرش کے اوپر آسمانوں کے اوپر پھر ہمارے نبی نے پوچھا میں کون ہوں تو اس نے کہا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں تمہارے بین فما اس کو آزاد کر دو یہ مومن ہے مومن ہے یہ ایک لوڈھی کو معلوم تھا کہ اللہ اوپر اللہ ہر جگہ نہیں آج ہمارے یہاں سارے مسلمان کا عقیدہ نہیں ہے یہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے نہ اللہ اللہ تعالیٰ ہر اللہ, تعالی ہر اللہ, تعالی اللہ, علم, ہر اللہ علم سے کوئی چیز خالی نہیں اللہ کی قدرت سے چیز خالی نہیں اللّہ تعالیٰ ہے اللہ کی سے کوئی اوجل نہیں ہے, ہے, نہیں ہے ہم سب کو دیکھ رہا کہ ہم کہاں بیٹھے ہیں میں کیا بات کر رہا ہوں سب اللہ کو معلوم سب اللہ دیکھ رہا ہے لیکن وہ کہاں ہے عرش پر جلوہ فروخت ہے تو عقیدہ رکھے کہ اللہ عرش پر ہے امام ونیفا رحمۃ اللہ فرماتے ہیں اگر یہ کوئی کہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے لیکن ہمیں نہیں معلوم کہ عرش کہاں ہے تو وہ مسلمان نہیں ہے یعنی وہ یہ کہے کہ ہمیں نہیں معلوم کہ اوپر ہے عرش نیچے ہے زمین پر ہے کہاں ہے کہ امام ونیفا رحمتہ اللہ علیہ کا فتویٰ ہے کہ وہ مسلمان نہیں ہے جو یہ کہے کہ اللہ عرش پر ہے لیکن جب اسے پوچھا جائے ارش کہاں ہے تو کہے کہ مجھے نہیں معلوم ارش کہاں ہے اوپر ہے کہ نیچے ہے تو کہتے ہیں مسلمان ہی نہیں ہے لہذا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے بلندی ہے کی اللہ کی ذات سب سے بلند ہے اللہ تعالیٰ کی ذات سب سے اوپر ہے سب سے بڑی مخلوق ہے اس ارش پر اللہ ابامن کی ذات جلوہ افروز ہے سب سے بڑی مخلوق ارش ہے اس سے بڑی کوئی مخلوق نہیں ہے مخلوق کی انتہا ہے عرش اس عرش پر اللہ ابامن کی ذات بلند ہے جلوہ افروز ہے یہ بھی ایمان لانا ضروری ہے کہ اللہ تعالی کہاں ہے اور پر ہے ہر جگہ نہیں ہے بتائیے اپنے گھر والوں کو بھائیوں کو بہنوں کو خاندان کو بچوں کو بیوی کو سب کو بتائیے کہ ہمارا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالی اوپر ہر جگہ نہیں ہے نا اوپر ہے ہر جگہ نہیں نعد اللہ ٹھیک ہے نا ہمارے دل میں ہے نہ جو ہے ہر جگہ نہیں نوعد اللہ اللہ تعالیٰ اوپر ہے لیکن اس کا علم سب کے ساتھ اس کے علم سے کوئی چیز خالی نہیں ہے اس کی قدرت سے کوئی چیز خالی نہیں ہے اللہ تعالیٰ ہر چیز کو اپنے علم سے گھیرے میں لیے ہوا ہے آپ دیکھتے ہو نا سورج چاند دیکھتے ہو نا کہاں چاند ہے اوپر ہے نا لیکن روشنی اس کی ہاں ہے ہے نا لیکن کہاں سورج ہے اوپر ہے نا کتنا سورج ہے ایک ہی چاند کتنے ہیں ایک ہی ہے وہ کہاں ہے ہمارے ہر جگہ ہے وہ اوپر ہے اس کی روشنی ہر جگہ ہے اللہ اوپر ہے لیکن اس کے علم سے کوئی چیز خالی نہیں ہے بات سنالی یہ دوسری چیز ہوگئی تیسری چیز کیا ہے کہ کی اللہ تعالی ہی ہمارا رب ہے یہ تیسری چیز ہے اللہ پر ایمان لانے میں رب کے اندر تین چیزیں شامل ہیں کیا ایک تو روزی دینا ٹھیک ہے اور ایک دنیا کا نظام چلانا اور ایک پیدا کرنا یہ تین چیزیں اس کے اندر شامل ہیں مارنا جلانا روزی دینا دنیا کا نظام چلانا تخلیق پیدا کرنا یہ تمام چیزیں اس کے اندر شامل ہیں جب ہم کہتے کہ اللہ تعالیٰ ہاں رب ہے تو رب کے اندر ساری چیزیں آتی ہیں یعنی اللہ ہی پیدا کرنے والا ہے اللہ ہی روزی دینے والا ہے اللہ ہی مارنے جلانے والا ہے اللہ ہی دنیا کا نظام چلانے والا ہے دنیا کا نظام اللہ کے حکم سے چلتا ہے سورج اللہ کے حکم سے نکلتا اور ڈوبتا ہے انسان اللہ تعالیٰ کے حکم سے مرتا اور پیدا ہوتا ہے پتا بھی اللہ کے حکم کے بغیر نہیں گرتا ہے پتا درخت کا پتہ بھی اللہ کے حکم کی بجائے نہیں گرتا تو یہ ساری چیزیں روبیت کے اندر شامل ہیں کہ ہم جب ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ ہمارا رب ہے تو اس کا مطلب یہ کہ اس کے اندر ساری چیزیں شامل ہوتی ہیں کہ اللہ ہم کو روزی دینے والا ہے اللہ کے عالاب کو روزی دینے والا نہیں ہے اللہ ہی مارنے جلانے والا کوئی کسی کو مارنے سے جلا نہیں سکتا اللہ ہی مارنے اور جلانے والا وہی وہ سب کو پیدا کرنے والا اللہ کے عالہ کوئی ایک مکھی بھی نہیں پیدا کر سکتا پوری دنیا کا نظام اللہ تعالیٰ چلانے والا ہے پوری دنیا کا وہی سب کا حاکم ہے حاکم وہی اسی کا حکم سب پر غالب ہے دنیا میں اللہ تعالیٰ ہی کا حکم چلتا ہے کہ نہیں ہے سب کچھ اللہ کے حکم سے اللہ کا حکم آ گیا موت کا کوئی روک سکتا اس کو اللہ کا حکم آ عذاب کا کوئی روک سکتا نہیں روک سکتا تو اللہ تعالیٰ کے حکم کو کوئی روکنے والا نہیں ہے تو یہ ساری چیزیں اللہ پر رویت پر ایمان میں داخل ہے مکہ کے مشرق مانتے تھے کہ اللہ ہمارا رب ہے. اللہ ہمارا خالق اور مالک عرش عظیم کا کو ہی پیدا کرنے والا سب کچھ اولاد دینے والا بارش برسانے والا ہوا چلانے والا دنیا کا نظام چلانے والا وہ مانتے تھے اس بات کو اس سے کیا معلوم ہوا کہ صرف اتنا ایمان لئے آنا کہ اللہ ہمارا رب ہمارے لیے کافی نہیں ہے جنت میں جانے کے لیے صحیح مسلمان ہونے کے لیے یہ کافی نہیں ہے اگر یہ کافی ہوتا تو پھر مکہ کے مشرق بھی مسلمان ہوتے لیکن وہ کافر اور مشرق ان کو کہا گیا تو تین چیزیں ہو گئی۔ چوتھی چیز کیا ہے کہ کی اس بات پر ایمان اور عقیدہ کہ اللہ ہی ہمارا معبود حقیقی ہے اللہ کے علاوہ ہم کسی کے بات نہیں کریں گے یہ بہت بنیادی چیز ہے یہ مکہ کے مشرق نہیں مانتے تھے وہ اللہ کو مانتے تھے خالق اور مالک رازی اولاد دینے والا آج بہت سارے مسلمان اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتے اولاد دینے والا کسی اور کے ذریعے سے مانتے مکہ کے مشرق نہیں مانتے تھے اس بات کو کہتے تھے اولاد دینے والا اللہ تعالی ہی ہے بس اور کوئی اولاد دینے والا نہیں ہے وہ اللہ کی ابوبیت میں شرک نہیں کرتے تھے الوحیت میں عبادت میں شریک کرتے تھے بات سے مارکی نہیں آ رہے بھائی عبودیت میں نہیں وہ عبودیت کے اندر شریک کرتے تھے یعنی جب اللہ تعالی کی عبادت کرنے کا وقت آتا تھا تب شریک کرتے تھے ورنہ اللہ کو خالق مالک رازق سب مانتے تھے وہ. اللہ خالق ہے مالک ہے رازک ہے زندہ کرنے والا اللہ دینے والا بارش برسانے والا مارنے والا جلانے والا سب کچھ اللہ تعالی. لیکن عبادت کا وقت آتا تھا تو پھر اللہ ابام کے ساتھ دوسروں کو شریک کر لیتے تھے یہ الوہیت کے اندر شرک ہوتا تھا لہذا یہ بنیادی چیز ہے اللہ پر ایمان لانا ضروری ہے کہ اللہ یہ ہمارا رب ہے ساتھ ہی ساتھ یہ بھی ہمارے لیے کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کریں گے اللہ نے ہم کو اپنی بات کے لیے پیدا کیا ہے اما خلط الجن وال ہم نے انسانوں اور جناتوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا لہذا تمام عبادات رکو تجدہ طواف نماز روزہ حج زکوۃ قربانی سجدہ کس کے لیے اللہ تعالیٰ کے لیے پرن سلا نسخ کی آپ کہہ دیجئے میری نماز اور میرا جینا مرنا میری ساری قربانیاں ساری عبادتیں کس کے وہ میاب باتی میرا مرنا اور جینا کس کے لیے اللہ رب کے کی اللہ شری اللہ, اللہ بلامن کا کوئی شریک نہیں ہے عبیدا علی کا مر تو مجھے اسی کا حکم دیا گیا تو ہر طرح کی عبادات اللہ کے لیے بس رخو اللہ کے سامنے ہوگا اللہ کے لئے جھکیں گے اللہ کے در پر جھکے گی اللہ کے لئے جھکے گی اللہ کا سجدہ کریں گے اللہ کے علاوہ کسی اور کا سجا نہیں کریں گے نہ کسی نبی کا نہ کسی رسول کا نہ کسی فرشتے کا نہ کسی پیر کا نہ کسی مولوی کا نہ کسی امام کا نہ کسی قبر کا کسی کا سجا نہیں کیا جائے گا یہ اگر کوئی سجا کرے گا تو کیا ہوگا یہ شریک, شریک ہوگا یہ حرام ہے اور شریک کرنے والا کہاں جائے گا جہاں نب جائے گا یہ مکہ کے مشرق یہ نہیں کرتے تھے وہ اللہ پر ایمان رکھتے تھے لیکن عبادت اللہ کی صرف نہیں کرتے تھے وہ خبروں کا طواف کرتے تھے مزار کا طواف کرتے تھے گر اللہ کے نام پر جانور ذبح کرتے تھے چڑھاتے تھے جا کر کی قبروں پر جسات جی بہت سارے مسلمان کرتے نا درگاہوں پر جانور ذبح کرتے ہیں چادر چڑھاتے ہیں مرغہ چڑھاتے ہیں جا کر کے وہاں سجدے کرتے ہیں طواف کرتے ہیں یہ ساری چیزیں مکہ کے مشرق بھی کیا کرتے یہی چیز ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ, اللہ وسلم نے بھیجا اور آپ ان کو توحید کی دعوت دی اور کہیں یہ سب شرک اللہ تعالیٰ کے ساتھ آج بہت سارے مسلمان یہ ساری چیزیں کرتے رہے بھائی افسوس کی بات ہے کہ نہیں بات ہے تو صرف زبان سے پڑھ لینا کافی ہوگا جنت بجانے کے لیے عمل نہ ہو توحید نہ ہو خالص اللہ کی بات نہ ہو اور ہم نماز بھی پڑھیں روزہ بھی رکھیں زکاط بھی دیں لا الہ الا محمد الاسو بھی پڑھتے رہیں کچھ فائدہ ہوگا نہیں فائدہ ہوگا کیونکہ اللہ ابلامی نے فرمایا کہ ان کی جس نے ان اللہ <سؤال> شرف نہیں معاف کرے گا دیگر کو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا لیکن شرک کو اللہ تعالیٰ جی اللہ کہ امیوشری بلّت ہر رم اللہ جن جس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک اللہ پر جنت کو حرام کر دیا اما اس کا ٹھکانہ ٹھکانا جہن مائے من المینا اور ظالموں کا مشرقوں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا کوئی مدد نہیں کرے گا وہاں کوئی پیر فقیر نہیں آئیں گے قیامت کے دن مدد کرنے کے لیے کوئی نبی رسول بھی نہیں آئے گا مدد کرنے کے لیے کیونکہ ہر نبی کی تعلیم یہی تھی توحید کی خالص اللہ کی عبادت اللہ انسانوں کی نعتوں کو اسی لیے پیدا کیا قرآن کو اسی کتابوں کو اسی لیے نازم کیا امبیا اسی لیے بھیجیے جنت اللہ نے اسی لیے پیدا کی جانب مشرکین کے اللہ اب نے بنایا لہٰذا یہ بنیادی چیز میرے بھائی ہمارے ملک کے اندر بہت خامی بہت خلل ہے. ہے بہت کمی ہے لوگ شرک کرتے ہیں کلمہ بھی پڑھتے ہیں, نماز بھی پڑھتے ہیں, اللہ تعالی کے ساتھ شرک کرتے ہیں اس لیے ضروری ہے کہ اپنے اعمال کو شرک سے بچائیں خالص اللہ ہے بلانی کی بات کریں کسی بھی طرح کوئی بات اللہ کے علاوہ کسی کے بھی نہ کریں یہ سب شرک ہوگا کچھ بھی نہیں کہ کر لیجئے وہ کچھ فائدہ نہیں ہوگا اگر اللہ کے ساتھ کسی نے شرک کر لیا اگر کوئی کسی ملک میں رہتا ہے اس ملک میں غداری کرے وہ تو اس ملک کے کا کیا اس کو معاف کرے گا پھانسی کے فندے پہ اس کو لٹکا دے گا کوئی قانون اس کو نہیں بچا سکتا اگر دشمنوں کو راس پاس کرے دشمنوں کے ساتھ مدد کرے جو دشمن ملک ہیں غداری کرے ملک کے ساتھ میں تو اس کو ملک کیا کرتا ہے معاف کر دیتا ہے yeah. نہیں معاف کرتا اس کو فانسی کے فندے پر لٹکا دیتا ہے ایسے ہی اللہ تعالیٰ کے ساتھ اگر کوئی غداری کرے گا اللہ کی خالص سے بات نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ کے بات وہ دوسروں کو شریک کر لے گا اللہ تعالیٰ دیگر گناہ کو معاف کر سکتا ہے لیکن اس گنا کو نہیں معاف گا اللہ بہت مہربان الرحمد لیکن اسی نے بتایا اللہ ہی نے کہا کہ ہم شرک نہیں معاف کریں گے اور ہر گناہ معاف کر سکتے لہذا اپنے ہم اعمال کو شرک سے بچائیں تو چوتھی چیز کیا ہوگی خالص اللہ کی بات کرنا فصل ربی کن ہر اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اپنے رب کے لیے قربانی کیجیے اللہ نے کہ سمے کہ اللہ اللہ ضبح اللہ اللہ کی لانت ہوتی جو غیر اللہ کے لیے ذبح کرتا جانور زبا کرنا خیر اللہ کے نام پر یا اللہ کا نام لے کر کے ایسی جگہ دبا کرنا جہاں شرک ہوتا ہے کفر ہوتا ہے وہ بھی غیر اللہ میں دبا کرنے میں شامل اور داخل ہے آج بہت سارے لوگ قبروں پر جا کے جانور دبا کرتے ہیں کہتے بسم اللہ اللہ ہو اللہ کے نام دبا کرتے ہیں یہ صحیح ہے یہ بھی شرک ہے کیونکہ ایسی جگہ دبا ہو رہا جہاں خیر اللہ کی بات ہوتی ہے آپ مندر میں جاؤ گرودوارے میں جاؤ اور چرچ میں جاؤ چرچ اور کو بسم اللہ اللہ جانور دبا کرو آپ مندر میں جاؤ مندر مندر مندر میں جا کر کہو بسم اللہ اللہ اکبر یہ جائز ہوگا یہ شرک ہوگا کیونکہ آپ مندر میں جمع کر رہے ہیں ایسی جگہ جہاں شرک ہوتا ہے جہاں کفر ہوتا ہے یہ بھی شرک ہوگا جائز نہیں ہوگا یہ آپ اگرچہ اللہ کا نام لیں آپ مزار پر غیر اللہ کی بات ہوتی ہے وہاں غیر کا طواف ہوتا ہے چادر چڑھائی جاتی ہے مرغے جاتے ہیں وہاں پر آپ اگر کہیں گے بسم اللہ اکبر کہہ کر کے جانور طبا تو بھی شرک ہوگا ہرام ہونا جائز ٹھیک تو ساری عبادت ہے میرے بھائی اللہ اللہ کےسور سے بڑھ کر کوئی ہے دنیا میں کیا اللہ کے اصول نے اپنا سجدہ کرایا صحابہ میرا سجدہ کرو آج وہ سارے پیر فقیر دیکھتے نا فیس بک پر سوشل میڈیا پر لوگ سجدے کرتے ہیں جا کر کے پاؤں میں سر رکھتے ہیں کرتے کہ نہیں کرتے ہاں بہت کرتا ہے لوگ یہ سب حرام میرے بھائی یہ سب کیا حرام شیر کہ یہ اگر توبہ نہیں کرے گا انسان جہان کے نظر آئے گا توبہ کر لیا چھوڑ دیا یہ سب گناہوں کو شیرک کو جنت کے نرجہ آئے لیکن اگر اسی حالت میں مر گیا تو جان نم کے درجہ جائے گا اس کی تاریخ اس کے لیے کام نہیں آئے گی اس کی نماز کام نہیں آئے گی کیونکہ اس نے کیا کیا اپنے سارے عمل کو برباد کر دیا اللہ رب الامن نے قرآن میں سورہ میں اٹھارہ نبیوں کا ذکر کیا اٹھارہ نبیوں کا اور کیا کہا بولو اشرک اگر یہ شرک کر لیں تو اللہ ان کے سارے امال کو کیا کر دے گا برباد کر دے گا 18 نبیوں کا ذکر کرنے کے بعد اللہ ہے اگر یہ شرک کر بیٹھے تو لائف کے عمل کو برباد کر دے گا شرک کرنے سے سارا عمل برباد ہو جاتا ہے نماز روزہ سب برباد لیکن شرک کے علاوہ دوسرا اگر گناہ کرتے ہیں آپ تو دوسرا عمل نہیں برباد ہوگا جیسے کوئی آدمی جھوٹ بولتا ہے وہ نماز بھی پڑھتا ہے روزہ بھی رکھتا ہے تو اس کی نماز اس کا روزہ محفوظ ہے لیکن آدمی شر کرتا ہے تو نماز روزہ سب برباد ٹھیک ہے اس لیے بہت بڑا بہت بڑا گناہ اس سے بڑا کوئی گناہ نہیں دنیا کے اندر اس سے بڑا کوئی گناہ نہیں اس لیے زمین پر اس کو ہم سب سے بڑا گناہ سمجھے رب العالمین نے سب سے بڑا گناہ اس کو بتایا اور انہیں لوگوں کے لیے امن ومان ہے جو اپنے آپ کو شرک سے محفوظ رکھیں گے اللہ عام ایمان اللہ جو ایمان لائے اور اپنے ایمان کو شرک سے پاک رکھا ایسے لوگوں کے لیے امن ہے اور یہ ہدایت آفتا لہٰذا ایمان کو شرک سے پاک رکھنا ایمان بھی اللہ پر شرک بھی ہے تو اس ایمان کا کوئی فائدہ نہیں ہے ٹھیک ہے نا شرک سے بچانا ضروری ہے اپنے ایمان اور اپنے اعمال کو چار چیزیں ہو گئی پانچویں چیز کیا ہے اللہ کے بے شمار نام اللہ کی بے شمار صفات ہیں ان تمام نام و صفات پر ایمان لانا اللہ کے بے شمار نام ہے اللہ کے صرف ننانوے نام نہیں ہے بہت سارے لوگ کہتے ہیں اللہ کی نام نہیں اللہ کے بے شمار نام ہیں اللہ کے ناموں کو کوئی گن ہی نہیں سکتا ہے کوئی اللہ تعالی کی نعمتوں کو گن سکتا جی جب اللہ کی نعمتیں نہیں گن سکتے تو اللہ کے ناموں کو بھی نہیں گن سکتے بے شمار نام ہے جتنا زیادہ جس کا نام ہوگا اتنا زیادہ اس کا اونچا مقام ہوتا ہے کسی چیز کے بہت سارے نام ہیں تو یہ چیز اس کی فضیلت پیدا کرتے ہیں تو اللہ کے بے شمار نام ہیں اللہ بلامین نے کچھ نام اپنے پاس رکھے جس کا علم کسی کے پاس نہیں ہے صرف اللہ کے پاس ہے تو اللہ کے بے شمار نام ہے اللہ کی بے شمار صفات ہیں اللہ مارتا ہے جلاتا ہے اللہ پیدا کرتا ہے اللہ براہمین سنتا ہے اللہ رب دیکھتا ہے اللہ کے لیے چہرہ ہے اللہن کے لیے ہاتھ ہیں اللہ برامین کے لیے قدم حدیث کے اندر آتا ہے اللہ کے لیے دو آنکھیں ہیں لیکن کیسے اللہ بہتر جانتا ہے اس کی کیفیت ہمیں نہیں معلوم ہے کیفیت ہمیں نہیں معلوم ہے لیکن ساری صفات اللہ ابراہین کے لیے ہیں حدیثوں کے اندر کے اندر بیان کیا گیا ہماری آنکھ ہے اور چوٹی کی آنکھ دونوں کی آنکھ جیسی ہے جی چوٹی کی آنکھ اور انسان اور ہاتھی کی آنکھ ایک جیسی ہوتی ہے یا فرق ہوتا ہے ہاں فرق ہوتا ہے مخلوق ہے سب تب ان میں فرق ہے تو اللہ رب العامن سب کا خالق ہے تو اللہ رب الامن کے لیے ساری صفات ہیں لیکن کیسی ہمیں نہیں معلوم کیفیت اللہ رب الامن ہم کو نہیں بتایا ہمارا ایمان ہے کہ ساری صفات اللہ رب الامن کے لیے اللہ مارتا اللہ سنتا ہے اللہ جلاتا ہے لوگوں کو پیدا کرتا ہے اللہ سنتا ہے اللہ دیکھتا ہے اللہ ہنستا ہے اللہ رب خوش ہوتا ہے اللہ آسمانی دنیا پر نظر فرماتا ہے ساری صفات بیان کی گئی قرآن و حدیث کے اندر تو ان تمام صفات پر ہمارا ایمان لانا ضروری ہے لیکن کیسے ہے یہ صفات ہم کو معلوم ہے کسی کو کیفیت اللہ کو معلوم بس اللہ نے قرآن و حدیث کے اندر کیفیت نہیں بیان کی تو یہ پانچ چیزیں اللہ پر ایمان لانے میں یہ پانچ چیزوں پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے سب سے پہلی بات اللہ کے وجود پر ایمان نمبر دو اللہ تعالیٰ عرش پر ہے ٹھیک ہے نمبر تین اللہ ہی سب کا رب ہے اللہ ہی سب کا خالق اور مالک اور رازق ہے نمبر چار صرف اللہ تعالیٰ کی بات کرنا جس کو توحید الوہیت کہتے ہیں یہ کہ توحید عباد کہا جاتا ہے ٹھیک ہے صرف اللہ کی بات کرنا اللہ کی بات میں کسی کو شریک نہ کرنا ٹھیک ہے پانچویں چیز کیا کہ اللہ کے بے شمار نام اور صفات ہیں الرحمن الرحیم السلام المن المحیمن العز الزبار المتقبر اللہ کے نام ہیں نا جی ہاں ان تمام ناموں پر ایمان لانا ان کے معانی کو سمجھنا اور اللہ کی بے شمار صفات ہیں ان تمام صفات پر ایمان لانا کہ سب اللہ کے شاہان شان ہیں ان کا غلط معنی بیان کیا جائے گا نہ ان کا انکار کیا جائے گا نہ ان کی کیفیت بیان کی جائے گی نہ ان صفات کی مثال دی جائے گی مخلوق سے نہ تصویر دی جائے گی مخلوق کی صفات سے تو یہ ساری چیزیں اللہ ارب الامین پر ایمان لانے میں شامل اور داخل ہیں تو آج ہم نے پڑھا اللہ ارب الامین پر ایمان جو ایمان کے ارکانوں میں سے پہلا رکن ہے اللہ پر ایمان لانا تو اللہ پر ایمان لانے سے کیا مراد ہے اس کے اندر کون کون سی چیزیں شامل ہیں یہ ساری باتیں ہمیں معلوم ہونی چاہیے یہ پانچ باتیں اس کے اندر کم سے کم شامل اللہ تعالیٰ سد کہ اللہ اربامین ہمارے ایمان کے اندر بہت ہی فرمائے اللہ تعالیٰ ہم سب کو توحید پر قائم رکھے اللہ تعالی ہم سب کو شرک سے محفوظ رکھے آمین و جداکم الآخر و صباب محمد السلام علیکم وعلیکم السلام, السلام, السلام, علیکم السلام, السلام, السلام